لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید لا الہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علم اکرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیل زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماج فرمائے اللہ سید نجوم ہم أما بعد فقد قال الله تبالك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان العميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبال لم يبدأ باسم الله فهو أبدر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں سلسلہ توسیع قرآن کے دروس میں ہم نے تحفظ اور اس کے بعد تصویر کے بارے میں دروس سابقہ میں پڑھا تھا اور کچھ باتیں عرض کی تھیں تصویر کا بانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات پہ تمام ام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے قرآن میں صورت نمل میں جو آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو قرآن کا جز کہ امن من وہ و ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو اللہ کے قرآن کی جز ہے یہ آیا ہے اس کے علاوہ جو کہ سورت فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ فاتحہ کی جز ہے یا فاتحہ کی جز نہیں اس میں اہمہ کا اختلاف ہے امام شابین احمد اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کچھ اہمہ کرام کا یہ ہے کہ یہ سورت فاتحہ کی بھی جز ہے اس لیے وہ جب نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں جہاں سورت فاتحہ کو جہرن پڑھتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی وہ جہرن کیونکہ جب قرآن ہے تو فاتحہ جب ہم جار سے پڑھیں گے وہ کہتے ہیں بسم اللہ بھی جار باقی ائمہ کے نزدیک آئما سلاسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں مستقل آئن ہے لیکن یہ سورت فاتحہ کا جز نہیں ہے اس لیے وہ بسم اللہ تو پڑھیں گے نماز شروع کرنے میں پہلے تعبض اور پھر تسمیاں لیکن جہارن نہیں پڑھیں اور سورت فاتحہ کو جہارن پڑھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان سب کی ابتدا جو ہے اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ سے ہوئی لیکن یہ معنی نہیں کہ سائنس سے کیونکہ ایک عدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے میری امت پہ اور انعامات فرمائے ہیں یہ بھی اللہ کا میری امت پہ انعام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ہمیں ملی ہے اور کسی امت کو نہیں ملی اس لیے اب علماء کرام نے ان دونوں باتوں کو جمع کیا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جتنی اللہ کی کتابیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نام سے شروع ہوئے لیکن اس آیت کے مطابق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف امت محمد مصطفی صلی اللہ کو بار یعنی کا اللہ بسم اسم کا بے اسم اللہ یعنی اور لازمی اس میں تو کوئی شبو نہیں کہ وہ اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہیں حتیٰ کہ جب سلویہ ہوئی یہی وجہ تھی کہ جب سید علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل بن امر نے کہا کہ ہم نہیں مانتے لکھے بھی اس میں کا اللہ علم تو اللہ کا نام اللہ کے نام سے شروع کرنا تو پہلے سے چلا رہا اور جتنے کتب ہیں سماویہ ہیں تورات ہے انجیل ہے ضبور ہے صحیف ہیں ان سب کی ابتدا جو ہے اللہ کے نام سے لیکن اس طرح ایک آیت مکمل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فضیلت بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا عصابی وسلم تسیم کثیرن کسی کو دی ہے جو اور کسی امت کو نہیں دی اسی لیے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سارے پرانے مبارک کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو صورت فاتحہ اسی بھی یہ فاتحہ بار بار بار بار پڑھی جاتی ہے اسی بھی فاتحہ جو ہے وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے نوافن ہے تحجت ہے اشراق ہے زحا ہے فاتحہ پڑھی جائے بلکہ ہمیں کوئی نماز نہیں جب تک کہ فاتحہ نہ ہو اور یہ حقیقت اور اب بھی الحمدللہ دنیا میں کسی بھی مسلک کے مطابق کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس میں فاتحہ ہو لا صلاح الا اللہ و دل خطاب یعنی کوئی نماز نہیں کیا بنا ہوتا ہے اس کا کہ اگر امام نے پڑھی تو نماز میں فاتحہ تو آ گئی نا اب امام اور مفت کا مسئلہ الگ ہے لیکن نماز میں تو فاتحہ موجود ہے تو کوئی نماز بغیر فاتحہ کی نہیں ہوگی اگر اکیلا ہے تو اس میں جھگڑے کوئی نہیں امام ہے اس میں جھگڑا ہی کوئی نہیں تھوڑا اختلاف ہے وہاں یہاں امام المقتدی ہے لیکن امام نے تو پڑھی ہے نا نماز میں تو فاتحہ آ تو کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوگی تو سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ فاتحہ میں ہے علماء اما کرام نے فرمایا اور فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک چھوٹی سی آیت کتنی بڑی یکسیم ہے کہ یعنی گویا سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں اور فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم الدہ رہیں گے تو یہ آ مبارک اتنی عظیم اور اتنی شار والی اچھا اب اس کے بعض آدا اسلام نے آدا دین نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسی بات ہے کہ سارا قرآن کے تیس پارے جو ہیں ان کا خلاصہ آ جائے سورت فاتحہ میں اور پھر سورت فاتح کا خلاصہ آ ایک چھوٹی سی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اس پر مخالفین نے آدائے اسلام نے آدائے دین میں اعتراض کیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہے وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیں گے انہیں تو انتظار ہوتی ہے تلاش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی موقع ملے اعتراض کرنے یہی وجہ ہے نا آپ دیکھیں نا کہ رشدی کو یا تسلیمہ نسرین کو وہ کیوں اہمیت دیتے ہیں کہ بھی یہ مسلمانوں میں خود ان کی اپنی جماعت کا ایک بگڑا ہوا آدمی ہے ان کی جماعت سے منحرف ہوا ہے لہذا شاید ہی ہمیں اندر کی کوئی ایسی باتیں بتائے گا جس سے ہم اسلام پہ اعتراض کر سکیں اس لیے انہوں نے علاق کرام مفصلین کرام کے اس قول پہ بھی بڑا شور مچا ہے کہ جناب یہ قاعدہ ہی غلط ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ کسی ان دماج الکثیر فل قلیم کیا مانا کہ بہت ساری چیز کو کسی چھوٹی چیز میں ڈالنا میں تو بالکل بات ہی غلط ہے کہ اب ایک ہمارے پاس یہ فنجان ہے اب اس میں کہیں آپ کے ایک لیٹر پانی آ جائے انہیں کہیں عقل کے, کے خلاف آپ کیونکہ پا... ایک لیٹر پانی زیادہ ہے اور اس کی کیپیسٹی کم... آ... جو ہے وہ تھوٹی ہے تو لہذا اس کے کی اندر کیسے آ سکتا اسی لیے ہم نے کہا کہ چونکہ یہ کثیر جو ہے وہ قلیل میں نہیں آ سکتا جیسے کہ ایک لیٹر پانی ایک بھنجان میں نہیں آ سکتا جیسے ایک ٹن پانی جو ہے وہ ایک لیٹر کی بوتل میں نہیں آ سکتا تو یہ کیسے کہتے ہیں ان کے اولاوا کے پورا قرآن جو ہے اس کا خلاصہ فاتحہ میں ہے اور فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم یہ بات غلط ہے بات کو سمجھیں کہ اصل بات چیزیں جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں حصی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں معنوی ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر معنوی چیز کو حصے پہ محمول کریں یہ غلط بات اور اگر چلو ہم محمول کریں بھی تو آپ دیکھیں مثلاً खजूर جب آپ کھاتے ہیں تو اس سے ہے گٹھلی ہوگی وہ کتنی بڑی ہوتی ہے دو سینٹی میٹر تین سینٹی میٹر کی ہے گٹھلی اس گٹھلی کو جب آپ زمین میں گاڑ دیتے ہیں تو اسی سے پھر کھوپلے پھوٹتی ہیں اور درخت نکلتا ہے اسی سے پھر اتنا بڑا تناور کھجور کا درخت بنتا ہے اس پہ جا کے پھر کھجوریں لگتی ہیں تو گویا اس تناور درخت کا ماتا جو ہے اصلی وہ ایسی چھوٹی سی چیز میں سمایا ہوا تھا تو نکلا ہے نا اس میں اگر ہوتا نا تو نکلا کیسے تو کسی لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو آئے ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے گٹری لیکن اس میں اتنا بڑا درخت کیسے سما گیا اسی طرح جیسے کہ بعض علماء کے نے حضرت شیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اور اسی طرح امام فضالی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور تشویری بھی دی انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے اس کے اندر جو اللہ نے پتلی رکھی ہے وہ کتنی ہے کتنی چوڑی ہے کتنی لمبی ہے کتنی طول ہے کتنا عرض ہے لیکن اسی پتلی سے جب ہم آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں سورج پہ نظر ڈالتے ہیں چاند پہ نظر ڈالتے ہیں کسی ہسپتال پہ نظر ڈالتے ہیں کسی بلڈنگ پہ نظر ڈالتے ہیں اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ ہمیں صرف اتنی نظر آئے جتنی پتلی ہے باقی بلڈنگ پوری نظر آئے بس اتنی سی جگہ نظر آئے اس میں چونکہ پتلی ہماری چھوٹی ہے تو اس میں اتنی ہی آئے گا تو اتنی بڑی عمارت کا اتنی کثیر اور عظیم اور طویلی عمارت کا ہے کہ چھوٹی سی چیز میں آ جائے اسی کا نام تو اندباز بالکیر بلقلیل ہے تو اگر یہ آ سکتا ہے کہ اللہ نے ایسی چیز ہمیں عطا فروا ہے کہ سامنے جو بھی عمارت وہ اسی پتلی سے ہم دیکھ رہے ہیں ورنہ ہمارے لیے تو ہماری پتلی سے تو کھنجان بھی بڑا ہے ہماری پتلی سے تو یہ اپنا ڈیپ ریکارڈر بڑا ہے تو اگر صرف پتلی اتنی جگہ کو دیکھ سکتی جتنی اس کا اپنا طول اور اس کا ایک کونا بھی نہیں دیکھ سکتی اور باقی چیزیں ہمیں نظر بھی نہ آتی تو آخر اللہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کہاں سورج کہاں آسمان, کہاں چاند کہاں ستارے کہاں اتنے بڑے بڑے حرم شریف کے عمائر اتنے بڑے بڑے مینارے لیکن اسی چھوٹی سی پتلی سی ہم دیکھ رہے ہیں تو اگر یہاں اندماج بالکصیر کا کلیل میں ہو سکتا ہے تو یہ کہ کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تارہ کے سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ فاتحہ میں ہمیں آج ہے۔ اب دیکھیں جیسے کہ بعض الباع یہ فرماتے ہیں جیسے ہمارے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی بھی تھے اور بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے محدث بھی تھے اور بہت بڑا اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا انہیں ترجمہ قرآن لکھا ہے قدیم ترجمہ ہے اور بہت مقبول ہے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بطور مثال فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کا دین سیکھنا ہو یا سکھلانا ہو بس نیت کی بات ہے نیت انسان کی درست ہو تو دین سکھلانا اور سیکھنا تو بڑی آسان سی بات ہے تو اس کی آپ مثال دیتے کہ اگر وہ فرض بحال میں ایک ٹرین پہ سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں اور ایک پاؤں میں نے ٹرین میں رکھ لیا ہے اور ایک میرا پلیٹ فارم پہ اور وہاں سے ٹرین کے چلنے کے آسار شروع ہو گئے اس نے ایستا ایستا حرکت شروع کر دی ہے اور کوئی کہے کہ مجھے دین سمجھا دو تو دین اتنی دیر میں بھی سمجھایا جا سکتا یعنی گاڑی کے رفتار پکڑنے سے پہلے پہلے دین کی بات ہو سکتی فرمایا اللہ کے بندے دین ہے کیا دین میں فرمایا دین ہی جو چیزیں ہیں کہ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی ہو بس اسی تین چیزوں کا نام ہی تو دین ہے عبادت جتنی ہے وہ سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہو سکتی اور ہم نے وہ کرنی کہ اس کی اطاعت کے مطابق ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت فرمائی گئی نہیں ان تین چیزوں میں پورے دین کا خلاصہ اچھا عرب علماء نے تو اس کو اور مختصر کر دیا ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ تو کی چیزیں بیان فرماتے تھے عرب علماء نے اور بعض بڑے بڑے مفسرین نے فرمایا کہ بھائی اصل تو دین کا خلاصہ جو ہے وہ دو چیزوں میں منحصر ہے کہ عظمت خالق اور شفقت علخل کہ خالق کی دل میں عظمت ہو اس کی مخلوق بے شفقت ہو بس اسی کا نام دین ہے ان نے بولوایا دین اسی کا نام ہے کیا مانا جب دل میں عظمت ہوگی اللہ کی دیکھو نا آپ کے دل میں بادشاہ کی عظمت ہے آپ کے دل میں اپنے اسپتال کے ایک مدیر کی عظمت ہے اگر وہ آپ کو بلائے تو آپ سارے کام چھوڑ کے بھاگ پڑیں گے بیٹھو یار کمال کی بات ہے مجھے ڈائریکٹر نے بلایا ہے مجھے وزیر نے بلایا بھائی وہ یار یہ دیکھ لینا میں ادھر سے ہو کے آتا ہوں تو جس کی عظمت ہوگی اتنی جلدی تعمیر ہوگی تو جب دل کی عظمت اللہ کی عظمتیں دل میں بیٹھ جائیں گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پکارنے والا کہے ہائی عادت سدا ہائی عادت سدا اور ہم نہ جائیں یہ کیسے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل میں ابھی اللہ کی عظمت صحیح معنی میں بیٹھی اگر ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی اللہ نے فرمایا یہ ہرا ہے اور یہ حرام ہے تو کے قریب کیسے جاتے مانا یہ ہے کہ اللہ کی اسی لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں وہ جو ذکر کرتے ہیں اور وہ جو مشقتیں کرواتے ہیں اور وہ جو مجاہدے کرواتے مانا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں یقین کی شکل میں آ جائے اور جب اللہ کی عظمتیں دل میں یقین کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اب نہ فرمانی کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد کیا ہے شفقت اللہ کی مخلوق میں شفقت تو جب اللہ کی مخلوق میں شفقت ہوگی تو آپ کسی گرتے ہوئے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں آپ کسی بیمار کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں آپ کسی مسکین کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں اب آپ کا جذبہ آئے گا آپ زکاط بھی دیں گے آپ صدقات بھی دیں گے آپ خیرات بھی دیں گے آپ ہمسائے کے حقوق بھی ادا کریں گے آپ مریض ہے تو عادت بھی کریں گے اگر فوت ہوا تو جنازے میں بھی جائیں گے دفن میں بھی جائیں گے کیوں اللہ کے کی مخلوق میں شفقت ہے تو فرمایا کہ تین تو ان دو چیزوں کا نام ہے کہ خالق کی دل میں عظمت بیٹھ جائے اور مخلوق کی دل کے اندر جو ہے وہ شفقت بیٹھ جائے سمجھو دین آگے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کثیر جو ہے وہ قلیل میں بھی اندماز ہو سکتا ہے اسی کے پیش نظر علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ میں ہے اور سورت فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے ان نے کہا کہ اندماج القصیر فرقلیل کوئی مشکل بات نہیں اچھا اور اس سے آگے دیکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ پھر اگر دیکھا جائے کہ سارے قرآن کا خلاصہ فاطیہ میں ہے اور فاطیہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خلاصہ صرف با میں اب آپ اندازہ کریں کہ سارا خلاصہ با میں آ گیا با میں کیسے خلاصہ آ گیا با تو ایک حرف ہے تو اور نے فرمایا کہ اصل میں با کا معنی جو ہے وہ الفاق ہوتا ہے الفاق معنی کسی چیز کے ساتھ ملانا چپکانا اس کو کہتے ہیں انصاق یا ہوتا ہے با جو ہے استعمال ہوتی ہے مسابت کے لیے یا با استعمال ہوتی ہے استعانت کے لیے یا با استعمال ہوتی ہے تبرک کے لیے ان, ان کے علاوہ اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو اب الفاق کا معنی کیا تھا اقتصاد چپکانا تو سارا خلاصہ باپ یہ کیا آ گیا کہ خالق کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ دینا اسی کا نام دین ہے سارا کہ جب خالق اور مخلوق کا رب تو ہو جائے اسی لیے جب بندے کو اللہ تو اسی لیے حضور کی حدیث بھی آتی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتی ہے کہ میرا بندہ میرے اتنے قریب آ ہے نواں فل پڑھ کے عبادت کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے حد تک ان تو سب وہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سن رہا ہے میں اس کی بسر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ رہا اب کیسے بسر بن جاتی ہے منع یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی سنتا ہے جو میں سنوانا چاہتا ہوں وہ وہی دیکھتا ہے جو میں دکھلانا چاہتا ہوں وہ وہی چلتا ہے جہاں میں چلانا چاہتا ہوں وہ وہی پکڑتا ہے جو میں پکڑانا چاہتا ہوں وہ اسی کو چھوڑتا ہے جو میں چھڑانا چاہتا ہوں تو گویا وہ تو میرے کو ہو گیا ہے جیسے کہ کسی اللہ والے کو کسی نے کہا اس نے کہا اتنے دن ہو گئے میں نے آپ کو پریشان نہیں دیکھا جب دیکھتا ہوں آپ خوش ہیں جب دیکھتا ہوں آپ بالکل خوش بیٹھے ہوئے تو ہر وقت آپ پر خوشی ہی خوشی ہے غم آپ کے قریب ہی نہیں آیا بتائیے عجیب بات ہے کوئی ہمیں بھی وطیفہ بتا دیں گے ہمیں غم نہ ہو اظہر نے فرمایا کہ بھائی جب ساری کام دنیا کا میری منشے کے مطابق ہو رہا ہے مجھے کیا غم ہو غم تو اس کو ہوتا ہے نا کہ میں نے کہا کہ یہ کام کرو ان نے نہیں کیا تو اب مجھے تکلیف ہوگی لیکن میں کہوں کہ یہ کرو ہو گیا یہ کرو ہو گیا یہ کرو ہو گیا جب سب کچھ میری رضا کے مطابق ہو رہا ہے تو ناراضگی کی کیا بات ہوئی اب وہ مرید بے چارا میری طرح کا کوئی ان پڑھ آدمی تھا اس نے کہا ضرورت ہر چیز اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے آپ کی رضا کیا ہے انہیں بربر یہی تو بات ہے سمجھنے والی کہ ہم نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں پناہ کر دیا ہے کہ بھی میری رضا ہے ہی کچھ نہیں جو ہے اسی کی رضا اور جو اس کی رضا وہی میری رضا ہے اسی پہ میں راضی ہوں تو جب ہم اس کی ہر رضا پہ راضی ہو گئے ہیں تو پھر وہ مارے تو راضی وہ جلائے تو راضی اسی لیے جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ یہ سلاد کی خدمت میں فرشتے آئے انکار کر دیا حضرت جبری رائے انکار کر دیا آخر میں حضرت جبریل السلام نے عرض کیا نے کہا یا خلیل چلو آپ ہم سے نہیں کہتے ہمیں بھی اللہ نے بھیجا ہے ورنہ ہم فرش اللہ کے حکم کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں تو کم از کم اپنے اللہ سے تو دعا مانگو کہ اللہ آپ کو بچا لے اس مصیبت سے تو حضرت خلیل مسکرائے اور فرمایا کہ جبراہیل ایک بات بتاؤ انہیں کہا فرمائے کہا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اللہ جانتے ہیں اللہ کو پتا ہے اللہ بھی ان کو پتا نہیں ہے نے کہ آدت یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو سب جانتے ہیں درے کا اللہ کو ان ان کو پتا ہے نے کہا جب اس کو پتا ہے کہ میرے جلانے کا انتظام ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے میرے جلانے پہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں جلنے پہ کچھ بات جب مالک جلانے پہ راضی ہے تو ہم جلنے پہ راضی مانگنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کنڈی کہ تو اس کی جا کے کھٹکائی جاتی ہے جس کو پتا نہ ہو کہ دروازے پہ دوست کھڑا ہے یا مانگنے والا کھڑا ہے تو جس کو سارا پتا ہو پھر دروازہ کھٹکانے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ میرے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں انہوں نے کہا اگر جلیل میرے جلانے پہ خوش ہے تو خلیل بھی آج جلنے کے لیے تیار ہے تو یہ وہ وقاب ہو جاتا ہے پھر بندے کا کہ جب وہ اپنی رضا کو مٹا دیتے ہیں اللہ کی رضا میں داخل کر دیتے ہیں کی ہی وجہ ہوتی ہے نزی بعض اوقات بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان کے کلام میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے کئی باتیں ہوتی تو اس لیے نے فرمایا کہ با کا مانا کیا ہوا استعانت اگر ہم نے تو ہر کام اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تو خلاصہ کیا کوئی کام بھی ہوگا اللہ کی مدد سے ہوگا اگر با کا معنی ہم مصاحبت لیں تو کوئی کام بھی اس کی صحبت اس کی مساوت کے بغیر ہو نہیں سکتا اگر ہم با کا معنی تبرک لیں تو اللہ کے نام سے زیادہ تبرک کس سے پکڑا جا سکتا ہے اور اگر ہم با کا معنی الفاق لیں تو یہ ارتباط بین المخلوق کے ہے کہ یہ بندے کو خالق سے جوڑنے والی چیز ہے تو جب بندہ اپنے اللہ سے جڑ گیا اس کا تعلق خدا سے ہو گیا اس کے بعد پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے اب دیکھیں نا جی آپ کا مسلم آپ ایک ہاسپیٹل ہے ڈاکٹر ہیں آپ بجرات اگر آپ کا براہ راست ڈیکٹر سے واسطہ ہے تو پھر آپ چھوٹے موٹے سے تو بات ہی نہیں کرتے نا کیونکہ آپ کہتے ہیں بھئی اب تو ہماری ڈیک کہہ لیں گے اب تو پر بات کر لیں گے چھوڑے یار اس کو کیا کہنا ہے تو جب آدمی کا اللہ سے جڑ جائے تو پھر بات تو ختم ہو گئی تو اصل تو سارا قرآن سارے انبیاء کیوں آئے اسی لیے یہ تو آئے نا کہ کسی طرح مخلوق کو خالق سے بھی جب مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے تو بات ہی ختم ہو اسی لیے ہر حال میں اس کی ذات ہے تو علماء نے فرمایا کہ سورت قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ میں اور سورت فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ جو ہے وہ حرف با میں اچھا بعض علماء اس سے اور آگے بڑھ گئے ان نے کہا پھر اس کا خلاصہ بھی اسی نکتے میں ہیں جو با کے نیچے ہے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کسی نے شبلی سے پوچھا تھا کہ انت شبلی تم شیبلی نے کہا نہیں آنا نکتا للیتا تھا وہ نے کہا نہیں میں شبلی تو نہیں ہوں میں وہ نکتا ہوں جو نیچے ہے اس کو یعنی بے کے نیچے جو نکتا ہے نا بس نکتا ہی ہوں میں اور کچھ نہیں تو ان نے کہا کہ سارا خلاصہ اس نقطے میں اچھا اس نقطے میں یعنی آتا کہ دیکھا جی ہاتھ نکتا ایک صفر ہے اس میں کیسے خلاص ہے انہوں نے کہا یہی تو وہ دلالت کر رہا ہے نا کہ صرف ایک ہے تو ساری کائنات ہمیں سبق پڑھانے کے لیے کیا یہی تو پتا نہیں آئی ہے کہ بپی کل لکھے اللہ آیت جو ہمیں اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ وہ ایک ہے تو جب ہمیں یہ سبق مل گیا تو وہ پورا خلاصہ جو ہے وہ اسی ایک نکتے میں حل ہو گیا کیونکہ جب اس کے اندر جو توحید ہے جو تفریح ہے اور تمام انبیاء کیوں آئے قرآن کیوں آئی توحید سکھانے کے لیے تو آیا تو جب اگر ہم اس پہ یقین کر لیں گے تو ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی اچھا اور اسی طرح ایک آدمی نے بعض البا نے بعض اولیاء اللہ نے اس کو دوسرے رنگ میں بھی سمجھایا انہوں نے کہا کہ با کے نیچے جو نقطہ ہے کو ہے وہ صفر ہے اچھا صفر اگر اکیلے ہو تو صفر ہی ہے پھر کیا فائدہ ہوگا اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جی کہ اگر چار پانچ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا جن جی کے اندر کوئی طاقت نہ ہو تو پھر لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی صفر جمع صفر جمع صفر نتیجہ صفر مقصد ایک فائدہ تو کوئی نہیں اچھا اسی طرح اب مانا کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو معدوم سمجھو کہ میں کچھ نہیں بس جب یہ بات آ نا کہ میں کچھ نہیں تو سب کو سمجھ آ گیا کہ اپنے آپ کو مٹا دو کہ میں کچھ نہیں اور اگر میں کچھ بنوں گا تو کس کی مدد سے استعانت سے اللہ تبارک بسم اللہ الرحیم کہ اس کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں اس کے اتصال کے بغیر میں کچھ بھی نہیں اللہ سے ارتباب کے بغیر میں کچھ بھی نہیں مت گا آج ان انسان ہوں میں تو ضعیب ہوں میں تو ظلوم و جہول ہوں میری کیا حیثیت ہے تو اب جب اللہ کی استعانت آئے گی اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی اللہ کی ماہیت اور رسحابت آئے گی تو اب بندے کو مقام ملے گا کہ پھر اللہ نے انسان کو کہیں مقام میں ملا کہیں مقام رسالت ملا کہیں مقام صدیقیت ملا کہیں مقام صالحیت ملا کہیں مقام شہادت ملا کہیں مقام عظمت و کرابت ملا یہ کس کی مدد سے ملا اللہ کی مدد سے ورنہ میں تو کچھ نہیں ورنہ میں تو صفر ہوں صفر کی کیا حیثیت ہوتی ہے اب وہ چاہیں تو بنا دیں اور نہ چاہیں تو نہ بنائیں صفر کا کیا ہے اچھا یہی پر اولا نے ایک عجیب نکتا بھی لکھا ہے اس نے کہا اسی میں اگر غور کرو تو ہمیں سنت اور بدت بھی سمجھ آ سکتی کیسے سنت اور بدت سمجھ آئے گی اب دیکھو نا یہ صفر لگا لو اچھا اب اگر یہ نئے طرف صفریں لگا دے جاؤ کسی ہند سے کہ تو کچھ نہیں ہوگا تو دیکھو نا صفر صفر ایک تو مانا کیا ہوگا کہ کمرہ نمبر ایک وہ صفر صفر کی کوئی حیثیت ہے کیونکہ اگر وہ بائیں طرف لگی ہوئی نا زیرو زیرو کیا یعنی ان زیرو زیرو کی کوئی حیثیت نہیں صفر صفر اربا یعنی صرف اربع؟ اچھا اگر اربا کے آگے صفر لگا لو تو اب اربعین ہو جائے گا اگر دو لگا لو تو البا ہو جائے گا اگر تین سفریں لگا دو تو آلاف ہو جائے گا اگر اور صفر بڑھا دو اربا الف ہو جائے گا اور بڑھا چلے جاؤ تو الفا ملائین ہو جائے گا تو مانا یہ ہوا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر تو اللہ تمہاری صفر دائیں لگانی شروع کر دیں گے اور تیرے عادت بڑھتے چلے جائیں گے کہ منجا بل ہنس اشرو ہم سوالا اگر ایک عمل کرو گے تو ہم دس لکھ دیں گے پانچ نمازیں پڑھو گے تو پچاس لکھ دیں گے انہیں سب آمیاد سات سو گنا بھی بڑھا دیں گے اور کبھی حرم میں آ جاؤ گے تو ہم ایک لاکھ گنا بھی بڑھا دیں گے یہ وہی اطبا سنت میں اور عقیدہ توحید میں اور اگر تم بدا میں آ جاؤ گے تو سفریں ہیں صفریں بڑھاتے تھے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوئی صفر صفر صفر صفر جب صفر نتیجہ صفر تو اس لیے اور نے فرمایا کہ اس ایک صفر میں ایک نقطے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اپنے حکم ہیں اور کتنے اللہ کے آیات ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمٰ اب جناب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اسم اللہ رحمان رہیم یاد اس میں چار چیزیں آگے ایک آیا اسم اس کے بعد اللہ اس کے بعد رحمان اس کے بعد الرحیم یہ چار سہاں تک اسم کا مانا ہے اچھا دیکھیں نا کبھی کبھی ہوتا ہے وزقر ربا کا کبھی ہوتا ہے سب بھی اسما ربی تو کبھی اسم کا ساتھ ہوتا ہے کبھی اسم کے بغیر تو اس لیے وہ نے مانے پر کہ ایک تو اشارہ اس طرف تھا کہ دنیا میں مخلوق کے اسم سے کچھ نہیں ملتا مخلوق کے اسم سے کچھ نہیں ملتا اسی کا نام لے کے آپ تصویر پڑھتے رہے اگر کچھ اسباب ظاہری تک ملے گا بھی تو وہ کس سے ملے گا وہ ذات سے ملے گا اسم سے نہیں ملے گا کہ اسم سے کیا ملے گا آپ کو کام ہو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو آپ اس کے نام کی تسویں پڑھنا شروع کر دیں ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر کیا ہو جائے گا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہاں کشک ہوگا نسخہ دے گا تو کوئی فائدہ تمہیں ہو سکتا ہے لیکن صرف نام سے فائدہ نہیں ہوگا یہ اس کی ذات ہے جس کے صرف نام لینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے جس کا صرف نام لو اللہ لاہ پیدا ہوگی الرحبان الرحیم الملک القدوس تو صرف نام سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوا کہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جتنے اسما ہیں گویا اللہ پا کے تمام محکموں کے نام ہمیں دشمن کے خوف نے ستایا تو ہم نے کہا یا منتقم یا کہا ہمیں گنا ہو گئے ڈر رہے ہیں کہ تمہاری پردہ دری نہ ہو جائے لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یار مجھ سے خطا دیا ستار ہمیں کسی مشکل میں ہم آ گئے الجھ گئے تو پھر ہم نے ہنس اللہ و نعم اگر کوئی اور ہم و غم ہے تو لا ارا اللہ تو یہاں اسم بھی فائدہ دیا اور تو مسبہ ہے اللہ تو اللہ ہے لیکن اسم میں بھی ایسی برکت ہے کہ نام لینے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں یا پیوم آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہم صرف یہ کہہ رہے یا ہائیو یا پیوم یا دل ذلاب یا لطیف یا لطیف یا لطیف کچھ نہیں کہہ رہے آگے لیکن نام لینے میں بھی برکات کیوں وجہ کیسے برکات کیسے ہوتی ہے یاد رکھو اس کو بھی سمجھیں کہ یہ تو اللہ کا ایک فرمان ہے نا قرآن میں نا صفتی میں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فصف نہیں اتفر کو تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں جو اب ہم کہہ رہے ہیں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یاد کریں کہ نہیں کریں اس کا نام لے کے یاد کریں ہیں یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا کرم اقرب اللہ یا الحم ذکر کریں ہیں اچھا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو فرمائیں جب تم ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر از قرونی از میں تمہارا ذکر کروں تو اللہ کا ذکر کرنے کا مانا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ صرف ہمارا نام لے لیں گے ذکر کرنے کا مانا یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں نفع پہنچا ہوں گا جب اللہ یاد کریں گے تو نفع پہنچائیں گے فائدہ پہنچائیں گے اس لیے اور یہاں اسم میں بھی وہ بات ہے جو کسی چیز میں بات نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں تین چیزیں ہیں جس میں علج کے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور یہ دماغ میں رکھتے جائیں ان کہ ایک دو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تا ایک ہوتا ہے تصب اور ایک ہوتا ہے تبکل تین چیزوں کو دماغ میں رکھنا ان انشاءاللہ اللہ سما اتنی تفصیل بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری بھی یاد نہ رہے تو کم از کم پچاس پرسینٹ تو دماغ میں رہ جائے گی نہ پچاس ہی نہ رہے تو بیس تو رہ جائے گی اگر ہم بریانی پانچ پرسنٹ کریں تو جس کو سمجھ آئے تو آئے جس کو نہ آئے تو نہ پھر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا نماز میں پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اور بسم اللہ الرحمن الرحمان اب اس کے دماغ میں آتا ہے کہ بسم اللہ کیا ہے نماز میں نور تب پیدا ہوتا ہے نا اب سمجھے ہی نا تو کیسے نور پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں نا آپ کے گھر میں بہترین وائرنگ ہے بہترین بلب لگے ہوئے ہیں مرکری ٹیوب لگی ہوئی ہیں اور بڑی فل پاور لیکن آپ کو بٹن کا پتہ نہیں تو کیسے چلے بٹن کا پتہ ہو ہونے تو کیسے میں ایک میرے ایک دوست ابھی ہیں ماشاءاللہ تو ان کے گھر میں میں مہمان ہوں تو اب جناب یہ ہے اتفاق کہ مجھے ہاتھ دھونے کے لیے ہمام میں جانے کی ضرورت ہو میں نے جب اس کے کمرہ کھولا دروازہ کھولا حمام کا اب اندر گیا تو بالکل صاف کمرہ ہے فرش لگا ہوا ہے نیچے دیواریں شیواریں نہ کوئی نل ہے نہ کوئی ٹونٹی ہے اور نہ کوئی جگہ ہے نہ یہ کیسا حمام ہے بھائی تو اس دفعہ پھر مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ اسلام کیوں کہتا ہے کہ مہمان آئے تو جہاں اس کو اس کا کمرہ دکھاؤ ساتھ اس کو ہمام بھی دکھاؤ اس کو سمجھاؤ اردو کہاں کرنا ہے لوٹا کہاں کریں پانی کہاں سے بھرنا ہے کہ ہاں اسلام کی بات میں ایک حکمت ہے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ ابھی مجھے کوئی اور تقاضا نہیں تھا صرف ہاتھ دھونے تھے ورنہ یہ ہے کہ میں کیا کرتا آخر میں نے خیر اس کو وہاں سے انٹرکام پہ اس کے ملازم کو بلایا میں نے کہا بھی ذرا وہ آ گیا بچہ انہوں نے کہا بھی یہ تمہارا اچھا پھر میں اتفاق سے باہر آ گیا ان کا ہو سکتا ہے جس کو میں بات سمجھا ہوں یہ بات نہ ہو یعنی میرا اندازہ تو یہ ہے کہ یہ بات ہے لیکن یہ بات نہ ہو سکتا ہے کوئی سٹور ہو بات کہیں اور ہو انہوں نے اٹیچ نہ بنایا ہو انہوں نے کوئی الگ رکھا ہو جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ انڈو پارک میں الگ ہوتے ہیں ہم لوگ تو کمروں میں نہیں رکھتے ہیں بات اچھا پھر ہمارے جیسے یہ ہے کہ ٹوائلٹ الگ ہوتے ہیں اور غسل کی جگہ الگ ہوتی ہے خیر ہو وہ ملادم آیا تو میں نے اس کو کہا کہ وہ تمہارا اپنا غسل خانہ کا ہے ہمام کا ہے سر یہی تو ہے میں کہا کہ اس میں تو کچھ نہ کہہ نہیں جی آپ آئے تھے خیر وہ مجھے اندر دے گیا تو دروازے کو جب وہ سنے کھولا تو دروازے کے کھولنے کے فوراً پیچھے ایک بٹن لگا ہوا تھا تو اس بٹن کو اس نے ہاتھ رکھا تو ہر جگہ سے ہر چیز نکل آئی دیواروں سے باہر انہیں کہا جی جب ضرورت ہو یہ بٹن دیتے ہیں اور جب ضرورت ہو نہ ہو اس کو ساری چھپ جائیں گی تاکہ کسی کو پتا لگے تاکہ کوئی ہوا کوئی ایسی چیز کرایہ کریا کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے پیدا نہ ہو یہ کبوڈ بھی ظاہر ہو جائے گا پھر زمین میں خود بخود کھل جائے گا اور اسی طرح ہاتھ دھونے کی جگہ بھی باہر آ جائے گی پھر خود بخود اندر جا کے بند ہو جائے گی تو اس جدید انداز سے ہم نے لگایا ہے تو میں نے کہا تمہیں پھر چاہیے تھا کہ میں نے کہا سر آپ نے پوچھا نہیں میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ آپ کے گھر میں میں نے کہا اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہوں تو مجھے ابھی سمجھا دو تو اپنا بڑا ذوق ہوتا ہے نا جی وہ شوق ہوتے ہیں اب جی آپ میں وہ خیر ہوں کافی دیر تک بیٹھ بڑا پر پرانا دوست تھا اللہ نے اس کو بڑی دولت دے دی تو اس کا کچھ نخلا ہی الگ ہو گیا تو بارہ رات کو جی ہم سو گئے اب سو گئے تو اب صبح جناب میں نے اس کو کہا تھا کہ فلاں ٹائم میں نے اٹھنا ہے اگر سر میں آپ کو ملازم میرے جو ڈیوٹی پہ جاگ رہے ہیں نا پہرے دار وہ آپ جو بھی کہیں گے نا اسی وقت آپ کو گھوم کر دیں گے اپنے گیٹ سے اگر ٹھیک ہے وہ یہ جی فلاں ٹائم اٹھا دیں تاکہ میں اس وقت اٹھنا چاہتا ہوں گا ٹائم اب اسی ٹائم جناب اب یہ ہے کہ بڑی ہلکی ہلکی اب موسیقی کی آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے اور پھر وہ بڑھتی جا رہی ہے اب میں اٹھ کے بیٹھ کے غور کر رہا ہوں کہ کہاں سے آ رہی ہے وہ بینڈ کے اندر ایک سسٹم لگا ہوا تھا اس کو اس ٹائم پہ اس نے سیٹ کر دیا اس وقت موسیقی شروع ہو گئی تو خیر بہار کتنے دیر میں انٹر کام پہ بھی بات آ تو صبح اس کو میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ چلو بڑا بجائے یعنی تم نے کسی گانے والی کے مولوی کے لیے یہ انتظام کیا ہوا ہے اگر یہ موسیقی مجھے سنانی تھی تو پھر کسی موسیقی والی کو بلا کے سناتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو سنوں لکڑی سے اور تم سنو عورتوں سے یہ اچھی بات ہے اچھی مہمان نوازی تو میری کر رہے ہیں ہوا بڑا شرمندہ ہوا کہ ہاں وہ دولت نہیں ہوگی سر میں نے تو بس وہ اتفاق سے چونکہ سسٹم لیا آ گیا ان کا نہیں تو مجھے دکھانا چاہ رہے ہو کہ یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ ادا فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک ودینہ نجف ہم تو اس تفصیل کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہوں گی کہ مالا ولا ادنن ولا خطر قلب بشر اللہ تو ہمیں وہ نعمتیں دیں گے جو آنکھوں نے ابھی دیکھی ہی نہیں ہے کانون نے سنی ہی نہیں ہے کسی کے دل میں گمان بھی نہیں گزرا ہے وہ جنت میں ہمیں نعمتیں میں گی یہ کیا چیز ہے یہ تو آتی چیزیں ہیں اور اس کا کیا ہے ایک تار توڑ دو بجلی کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے نا سارا گھر فیل ہو گیا تو ایسی نعمتوں کا کیا فائدہ جو محتاج اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ ایک چیز کا مانا ہوتا ہے کہ جب علم نہ ہو تو آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا دیکھیں جی کہ اللہ کی اس کے بغیر مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نا کہ تین چیزیں ایک ہے اس کا تو اتل کا کیا مانا جیسے آپ کہتے ہیں جی فنا کو موطل کر دیا گیا نوکری سے موطل ہو گیا ہٹا دیا گیا ایک ہوتا ہے تسبب تسبب کا معنی اسباب پہ عمل کرنا ایک ہوتا ہے تبکل اللہ کی ذات پہ تبکل کرنا تو بات کو سمجھے اچھا تو کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں جیسے بعض ہوتے ہیں نا جہل صوبی تو جی ہر چیز جو جی, چھوڑو جی بس ہم نے ہر چیز چھوڑ دی ہے نہیں غلط بات تحت سے اللہ نے منع کیا رحبانی ہے تو پھر اسلام تو تحت جو ہے تحت ال بھی اسلام قائم اچھا بعض لوگ تو بالکل تحتل میں آ گئے ان نے کہا جی بالکل لس بات سے پیدا اٹھانا ضروری ہر چیز کو چھوڑ اچھا اور بعض لوگوں نے تو کو سب کو سمجھ لیا جیسے یورپ ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ نے اسباب پیدا کیا ہم محنت کریں گے اجلاس کریں, کریں گے محنت کریں گے کمائیں گے اسی پر بھروسہ ہے اس میں اللہ کا کیا دخل ہے یہ تو ہماری محنت ہے ہم محنت کر رہے ہیں تو ہم نے اگایا ہے یہ تو ہم نے حل چلائے ہیں ہم نے بیج ڈالا ہے ہم نے کاشت کی ہے اچھا ان میں ہم جا کے پھر دو گروہ بن گئے بعض سرمایہ دار بن گئے اور بال جو ہے وہ بن گئے بادل سرمایہ کو اہمیت دی بادل مین پاور کو اہمیت دی تو وہ تسبب کے دھوکھے میں آ کے شکار ہو گئے لیکن اسلام ہمیں کہتا ہے کہ این وسط کا راستہ ہے سراط مستقیم ہے کہ نہ تو تعطل ہو کہ ہر چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جائے جی، کوئی ضرورت نہیں رات کی کوئی ضرورت نہیں پانی پینے کی پیاز خود بخود بچ جائے گی کوئی ضرورت نہیں کھانا کھانے کی بھوک میری خود بخود مر جائے گی اور نہ تسبب کو سب کو سب کچھ سمجھے کہ ان اسباب پر ہی ساری زندگی ہے ورنہ اس میں خدا کا ہاتھ نہیں اللہ نے فرمایا نہیں ایک سبب بھی اختیار کرو لیکن تبکل اللہ کی ذات میں رکھو اسباب کو بھی لوگ لیکن استعانت کس کی ہوگی اللہ تبارک وطالعہ کی اسی کو بزرگوں نے کہا ہے کہ بھئی اپنے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھ دو لیکن اللہ تبارک وطالعہ پر تبکل بھی رکھو تو اب اللہ ہمیں سکھلاتے ہیں کہ اگر تم نے سراط ہے بالکل کرو صنعت ہے بالکل کرو تجارت ہے بالکل کرو کاروبار ہے بالکل کرو علم ہے بالکل حاصل کرو لیکن ہر چیز کے ساتھ مدد کس کی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیارت کس کی پکڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور تبکل کس کو پسپے کرو گے اللہ تعالی کی. اس لیے میرے آقا نے تین لفظوں میں سارا دین سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمائے وکل حضور نے فرمایا کہ جب سوال کرو تو اللہ سے اللہ سے مانگو بس اور کسی سے نہیں مانگو کیوں وجہ یہ ہے کہ منگتے سے کیا مانگو ایک بات کو سمجھا کرو کہ جو خود مانگتا ہو اب ایک آدمی باہر کھڑا بھیک مانگ ہے تو اس سے جو مانگنے چلے جاؤ عقل کی بات اس سے مانگو نا جو دینے والا ہے بیک مانگنے والے سے کیا مانگو گے کہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا اسی لیے حضرت بھی موسیٰ شری کا جب وفد آیا حضور نے آیت مبارک پڑی وہ اللہ کے کی قرآن کیا تھا کہ کوئی جاندار دابت على الارض کوئی زمین پہ چلنے والی چیز ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار میرا اللہ ہے حضرت ابھی موسا نے قرآن سنا چپ کر کے چلے گئے ساتھیوں نے کہا اللہ کے بندے ہم تو دور سے کچھ مانگنے آئے تھے ان نے کہا جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پر ہے تو اللہ اگر ہر جاندار کو رزق دیتے ہیں جانور کو دیتے ہیں مخلوق ہمیں نہیں لے گئے تو پھر میں حضور سے کیوں اس اسی کی لیے بزرگوں نے حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی ایک حضرت ابراہیم امر ادہ جیسے ایک بادشاہ کے زمانے میں آیا بادشاہ سے کچھ لینے کے لیے اور بادشاہ کا وہ دوست تھا ملنے والا تھا. تو بادشاہ نے اعزاز اکرام کیا اور اپنے خصوصی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اس کو وہ ساتھ والا بیڈ روم دیا جہاں خود تھا دوست ہے قسمت سے آیا ہے اگر اللہ نے آج مجھے بادشاہ بنا دیا ہے تو میں اس کا اکرام کروں اس کی عزت کروں تو جب تحجت کی گھڑی آئی تو اس کو آواز آئی دوست کو وہ بیدار ہوا پر کان لگائے تو اسی بادشاہ کے کمرے سے آ رہی ہو اور جناب وہ سر سجے میں ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ یہ عطا فرما اور میرے ملک رحم فرما اور امن فرما اور رحمت نازل فرما اور رض کی فرامانی عطا فرما اور بیماری عادل فرما تو خیر جناب یہ ساری دعائیں وہ سنتا رہا صبح کی نماز ہوئی ایک دو دن, دن قیام کیا اس کے بعد اجازت لی تو اس نے کہا کہ دیکھو تم میرے بے تقلف دوستو شرم کی بات کوئی نہیں ہے تم یہ تو بتاؤ کہ اتنے عرصے میں تو کبھی نہیں ہے اب آئے کیوں تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تو میرے دوست ہو بادشاہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے میں آیا تو ایک کام تھا لیکن اب اب کام ہو گیا کہا تم نے بتایا نہیں کیسے ہو گیا انہوں نے کہا یار میرے حالات خراب تھے میں تو اس سے کچھ مانگنے آیا لیکن میں نے رات کو دیکھا تو تو کسی اور سے مانگ رہا ہے میں نے کہا جب یہ خود بکھاری ہے تو میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے یہ مانگا تو اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا میں نے سے کچھ نہیں مانگا کہ جب تم بھی تو کسی اور کو پکا رہے تھے نا تو اس نے کہا ہاں دینے والا تو سب کو ہی ہے میں کہا بس میں بھی اسی سے لے لوں گا مجھے آپ کے فیصلوں کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز جو ہے بغیر اللہ کے سبق کے کے ہی ہم میں اور ان میں فرق ہے کیا بانا مثلاً دیکھو نا جی اب مسلمان ہے مسلمان کا اور کافر کا فرق کیا ہے اس کو ذرا دماغ میں رکھو گے ان اللہ تو اللہ آسان اب دیکھو نا جی بیٹا آپ مسلمان کا بھی ہوتا ہے کافر کا بھی ہوتا ہے موت مسلمان کے گھر میں بھی آتی ہے اور کافر کے گھر میں بھی آتی ہے اچھا رزق مسلمان کو ملتا ہے کافر کو اچھا ہم غم پریشانی جو ہے مسلمان کو بھی آتی ہے کافر کو بھی آتی ہے لیکن دونوں میں فرق کیا فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو, کو کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کی طرف سے ہے ماساب مصیبت اللہ بیزن اللہ فوراً اس کا کنیکشن وہ اپنے خدا سے جوڑتا راحت ملتی ہے وہ کہتے ہیں ما منت اللہ اللہ, اللہ بن اللہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا موتا ہو گیا ہے بھائی اللہ کا فیصلہ ہے نے لکھ دیا خوف ڈال سکتا ہے یعنی وہ اپنی ہر چیز کا سبب اپنے اللہ سے جوڑے گا اور کافر کہے گا کہ بھائی کیوں بھائی نوکری چھوٹ گئی جب نوکری چھوٹ گئی تو لکھاڑی ملے گی تو غریبی تو آئے گی محتاجی تو آئے گی نوکری تھی پیسے آتے جی نوکری نہیں رہی تو وہ سبب پر نظر ڈالے گا وہ سب پہ نظر نہیں ڈالے گا یوں سب جو سبب تو نوکری تھی لیکن مصب پہ حقیقی کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے موت آ وہ کہے گا کیوں مر گیا جی کیا کریں بیکٹیریا تھا مر گیا وہ سبب پہ نظر ڈالے گا لیکن خالق الموت پہ نظر نہیں ڈالے گا اس کی نظر اسباب میں اٹک جاتی ہے اور مومن کی نظر جو ہے وہ مسبے الاسباب کی طرف جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسباب ہیں لیکن ان اسباب کا خالق کون ہے اللہ تبارک بتا ٹھیک ہے چلو جی ایک آدمی کو اس نے کہا کہ جی فلاں بندے نے قتل کر دیا ٹھیک ٹھیک لیکن اس بندے کو پیدا کس نے کی اس بندے کو یہ فائرنگ کرنے کی طاقت کس نے دی, دی؟ ہاتھ کس نے دیے دی؟ عقل کس نے دیا گولی چلانے کا طریقہ کس نے بتلا دیا جب اللہ نے تو مانا تو یہ ہوا کہ موت دینے والا تو خدا ہے سبب یہ بن اسی طرح موت بیماری نہیں بیماری تو سبب ہے کتنے بیمار ہیں جو بالکل جب ڈاکٹروں نے جواب دے دی وہ ٹھیک ہو گئے اللہ تبارکار نے اپنی طرف سے انتظام کر دیا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بسم اللہ نے ہمیں کیا سبق دیا کہ ہر چیز ہم نے اللہ کی مدد سے اللہ کی اشتعانت سے حاصل کرنی ہے اس لیے اس ایک چھوٹی سی آیت میں اتنی بڑی اکثیر ہے اسی لیے وہ آپ دیکھ پانی پیئیں گے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھاؤ گے کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑا پہنو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد میں قدم رکھو گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَى رسول اللہ جنوبی وفتاری ابواب رحمتك. تو ہمیں ہر صرف ایک چھوٹی سی آیت میں کیا سبب مل رہا ہے کہ کھانا ہے تو اسی کی طرف سے پینا ہے تو اسی کی طرف سے سیت ہے تو اسی کی طرف سے لباس ہے تو اسی کی طرف سے طاقت ہے تو اسی کی طرف سے ہر چیز اس کی اس سے حاصل ہو رہی ہے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک چھوٹے سے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کتنی مشکلیں حل فرما دی اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض علماء نے قرآن کی عسائیت کے برکات میں بھی لکھا ہے یعنی یہ چیز قرآن یا رسول کا حضور پاک کا حکم نہیں ہے علماء کے تجارے پہ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کا قرآن ہے اللہ کے اسما ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کیونکہ بعض اصل ہوتا ہے نا مشکل کے بعد لوگوں کے دماغ میں اتنا جمود آ جاتا ہے اتنی خشکی آ جاتی ہے کہ بس وہ کہیں گے کہ جی یہی لفظ دکھلاؤ اسی طرح لکھا ہو تو اگر اس قدر ہم اس پہ آ جائیں گے تو پھر تو اہل قرآن بھی کہیں گے کہ ہمیں یہی لفظ دکھاؤ قرآن میں لکھا ہو کہ دو رکعات نواز فجر آپ دکھا سکتے ہیں چار رکعات نواز اصل ایک کہاں لکھا اسی طرح سے جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیوی بی کو سمجھایا کہ بھی یہ بھامے باریک کرنا اور یہ دانتوں میں فاصلہ کرنا یہ بالوں سے بال جوڑ کے بڑے بال بنانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے اللہ کے رسول نے من لی اور اللہ نے منع کیا اسے گاہ حضرت عبداللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ جو بھاویں ہیں نا اس کو چنتی ہے نا بال نکال نکال کے اور پلکیں اگر چھوٹی ہوں تو پھر اور مصنوعی لگا لیتی ہیں بڑھانے کے لیے اور اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں اپنا اچھا ناخن بھی بڑے کرنے کے لیے اب وہ مصنوعی ناخن وہ لگا دیتی ہیں تاکہ ناخن بڑے نظر آئے اچھا بال اگر کسی کے چھوٹے ہیں تو بالوں میں بال لگ جاتے ہیں وک ہیں اور یا بال جوڑ دیے جاتے ہیں اب تو خیر اور بھی کئی چیزیں آ گئی ہیں اور نظر کے ساتھ اور اس کے ساتھ فلاں جو کچھ اور بارہ اس سے قرآن نے منع کیا وہ بیوی بی چلی گئی دو دن کے بعد آئی اس نے کہا کہ یا ابن مسعود یا صاحب رسول اللہ تم اللہ کے نبی کے صحابی ہو گئے کیسی بات کرتے میں نے سارا قرآن دیکھا کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ باویں نہ بناؤ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ بالوں کو لمبا نہ کرو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ اس قسم کا میک اپ اور اس قسم کا سگار نہ کرو کہیں قرآن کی کسی آیت میں کیسی بات کی تم نبی کے صحابی ہو کے مجھے کہتے ہو اللہ کا حکم ہے قرآن میں ہے قرآن میں, میں تو کہیں بھی نہیں دی. تو حضرت عبداللہ اللہ نے نے فرمایا ما کا قرآن, قرآن معلوم ہوتا ہے تم نے قرآن پڑھا نہیں انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے سامنے جھوٹ بول رہی میں نے سارا قرآن میں اول سے آخر تک نظر ڈالی ہے آپ نے فرمایا بی اگر پڑا ہوتا تو سمجھ بھی آ گئی ہوتی اچھا قرآن میں مجھے یہ بتاؤ کہ ما الرسول وما ماں آتا رسول اللہ فرماتے ہیں جو میرا پاک رسول دے لے لو جس سے روکے کے رک جاؤ یہ ہے قرآن کہا یہ تو ہے میں فقد قرآن میں یہ میرے رسول کی داد کی اس نے اللہ کی داد کی یہ ہے قرآن پر میں قرآن میں عتی اللہ رسول اللہ کی داد کرو اور اللہ کے رسول کی داد کرو یہ ہے قرآن میں اللہ فی و اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف لے جاؤ اللہ کے رسول کی طرف لے جاؤ یہ قرآن میں ہے انہیں کہا حضرت یہ تو ہے انہوں نے کہا پھر رسول اللہ نے چیزوں سے منع کیا ہے تو جب رسول اللہ نے منع کیا تو گویا اللہ نے منع کیا ہے کیونکہ رسول اپنی طرف سے حکم جاری نہیں کرتے تو لہذا اگر حضور نے فرمایا تو گویا قرآن میں اب عورت کو جا کے بات سمجھ آئی اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو جمود ہو جاتا ہے وہ کہتے نہیں تو اسی لیے اصل میں جو عرض کر رہا تھا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے اور ایک ایسا ایک سیر ہے کہ جس بندے کے رزق میں تنگی ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے پیسے میں برکت نہیں ہے ان نے کہا بس بسم اللہ رحمان نہیں پڑھنا شروع کر جس قدر کثرت سے ہو سکے پڑھے یعنی جتنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے جا رہا ہے بسم اللہ رواری بسم اللہ رماری پڑھ رہا ہے جس نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ وہ ایک اردو میں محاورہ ہے نا کہ ہیلی پہ سر سن جمانا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یقین کامل ہو تو آپ دیکھیں ایک مہینے میں انقلاب آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی کی نامت سے جن لوگوں نے یقین کے ساتھ اس کو پڑھا ہے کیوں اور کیسے نہ ہو کہ جس میں اللہ کا نام بھی ہو صفت رحمان بھی ہو صبت رحمت بھی ہو صبت رحیمت بھی ہو جس میں رحمت عام بھی ہو اور جس میں رحمت تام بھی ہو کتنی بڑی علما نے بات لکھی ان نے کہا الرحمان میں رحمت عام ہے کہ جو دشمن کو بھی مل رہی ہے اور دوست کو بھی مل رہی ہے اور الرحیم میری رحمت تام ہے جو آخرت میں صرف مومن کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی اس لیے اس ایک چھوٹی سی صورت اچھا دیکھیں کہ نفظ اللہ <taps> <taps> <taps> اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر آپ نظر ڈال دیں گے تو کیا ہوگا وجود ایک اعینات یا دنیاوی فائدہ یا آپ کا فائدہ جب لفظ اللہ پہ ندارت کریں گے تو وجود کائنات کا خالق کون ہے اللہ اور جب رحمان پہ نظر ڈالیں گے تو سارے دنیاوی فوائد اس سے حاصل ہوں گے اور جب رحیم پہ نظر ڈالیں گے تو سارے فوائد عغربی وہاں سے حاصل ہوں گے اس لیے ان تین چیزوں میں ساری دنیا کی کائنات بھی آ گئی فوائد دنیا بھی آ گئے اور فوائد اخروی بھی آ گئے اور پھر اس کے بعد غور کریں کہ لفظ جلالہ اس میں جلالی ایک ہے اور صفت رحمت دو ہیں تو اس سے دلیل یہ ہوئی کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کا فرمانے کے سبق رحمتی الا ازبی اور جیسے قرآن میں اط رحمدی وسیعت الشی کہ اللہ کی رحمت کا کلبہ ہے رحمت کا غلبہ ہے غضب پر اور اسی طرح دوسری چیز سیکھ لیں تاکہ انشاءاللہ پھر ہم اللہ کرے گا تو آگے بڑھیں گے اب ہم نے دو چیزیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد رکھو ہر بندے میں دو جذبے ہوتے ہیں ایک جذبہ قطب ہوتا ہے ایک جذبہ محبت ہوتا ہے ان دو جسم پہ انسان کے اندر یا تو بغض ہوگا غضب غضب ہوگا یا محبت ہوگی اچھا اب غضب جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے تو اس کے نکالنے کے لیے بھی تو کوئی رستہ ہو کیا مانا مسنا بلڈنگ بناتے ہو چھت کے اوپر آپ نے دیکھا ایک پر نالا سا لگا دیتے ہیں ایک نالی سی بنا دیتے ہیں کیوں تاکہ پانی نکل جائے اگر یہ چھوٹا سا نالا نہ لگائیں اور پانی چھت پہ کھڑا رہے تو نتیجہ کیا ہوگا مکان ان شاء تو اس کے نکالنے کے لیے راستا. اللہ نے جب ہمارے اندر قوت غضبیہ رکھی ہے قوت غضب رکھی ہے تو اس کے نکالنے کے لیے بھی تو اللہ نے راستہ دیا ہے اب دیکھو نا اللہ نے قوت شہبانی رکھی ہمارے اندر تو اس کے نکالنے کا بھی تو حل دیا شادی کر لو اچھا ابھی ایک سے گزارنی دو کر لو تین کر لو چار کر لو اللہ نے یہ نہیں کہ ایک چیز رکھی ہو اور اس کا مقلد اور اس کا استعمال کی جگہ نہ بتائی اچھا اب قوت غزبیا تھی تو اللہ نے ہمیں سکھایا من الشیطان الرجیم تیرا غصہ تیری عداوت جو ہے وہ تین چیزوں سے ہونی چاہیے کیا شیطان اعوان شیطان اعمال شیطان ان تین چیزوں سے تو یہ بہت ہونا چاہیے شیطان سے بھی عداوت ہو شیطان کے دوستوں سے بھی عداوت ہو شیطانی اعمال سے بھی عداوت یہ ہمیں تعبد نے سبق دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جذبہ محبت نے ہمیں سبق دیا کہ وہ اللہ نے جو ہمارے اندر جذبہ محبت رکھا ہے تو محبت کس سے ہو تو فرمایا محبت رحمان سے ہو اعوان رحمان سے ہو اعمال رحمانیہ سے ہو تو وہاں تین چیزوں کے ساتھ غذب ہو اور یہاں تین چیزوں کے ساتھ محبت ہو تب جا کے تم مکمل انسان بنو گے تو ہمیں اللہ نے اس تعاون و تسمیہ میں کتنے بڑے اسباب دیے ہیں جو اخلاقی بھی ہیں جو روحانی بھی ہیں جو سیاسی بھی ہیں جو مادی بھی ہیں جو فوائد دنیاوی بھی, بھی ہیں جن میں فوائد اخروی بھی, بھی ہیں اس لیے حدیث باغ میں آیا کسی کام کو جب بسم اللہ سے شروع نہ کرو تو وہ کام ابتر ہو جاتا ہے وہ کام بالکل نافذ ہوتا ہے مکمل تب ہوگا جب اس آیت کو پڑھو گے بسم اللہ عرح بسم اللہ ہر الرحمٰیم اور اس کلمے کے پڑھنے کا فائدہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تم نے کھانا رکھا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب شیطان دخل نہیں دے سکتا اس کھانے میں سر ہی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہاں جتنے شیطان ہوتے ہیں کہتے ہیں بھی بھاگ جاؤ یہاں سے یہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا اور جس چیز پہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس میں شیطان کا تصرف ہوگا تو اللہ نے یہ دو نیمتیں ہمیں عطا فرمائیں ایک کا نام تحفظ ہے اور ایک کا نام تصویہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باخر الدا والا الرحمد اللہ زندگی باقی انشاءاللہ تو اب تفصیل صورت فاتحہ پڑھیں گے